از کتابنامه رو لازم ندارم که مشکتی برا ندارم قسمم امشب فقط به داد ثنا ترشینی بس کتابنامه نصفه شکسته نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ بالله من شرويا فسنا ومن سيئة عمالنا من يعد الله فلا مضل له وإن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربني أسلت من ذريتي ببعاد غير ذيذن عند بيتك المحرم ربنا لك قيم الصلاة طيع من الناس تهويريهم ورزقهم من الثمرات صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل لقطة من لساني يفته قولي مرحباً جناب أمين سيب وفادي اكرام طلباء طلباء بأي دعام میں جب داخل ہوا تو وہاں سے آج کل ہمارا سورہ توبہ کا گھر چل رہا ہے اس کی آخری آیتیں مکمل ہوئی تو خیال تھا کہ اسی پر بات کریں گے آواز سب کو آ رہی ہے جی آخر تک آواز آ رہی ہے اردو میں بات سمجھ جائیں گے جی سارے ساتھی جی آنے. آنے. جی فرمائے جی جی ہاں جیسے میں جب داخل جس بجمن کو بیان کرنے کا رہا تھا تو داخل ہوتے ہی وہ کرا گیا تھا واردات والا معاملہ ہوتا ہے تو یہ بات بارد ہو گئی یہ جو ابھی نہیت پڑی تو اس میں ایک شہر بارد ہو گیا اس پر آپ کیسے سے پہلے میں سنا تھا کشتی سدور جو ہے یہ دل کا حال دل میں آ جانا یہ ایک مسئلہ ہے تصورت مجھے اس کا دعوی نہیں ہے کشمیر کا دعویٰ نہیں ہے لیکن دو بار عجیب واقعات میرے ساتھ ہوئے وہ میں آپ کو سناتا ہوں روشنی ہو سکتی ہے آپ مشین اتنا شور مچائے گی کر کے بیان کرنے کا دھوپ کی نہیں رہے گا جی بس اتنی روشنی کافی ہے ماشاء اللہ جیسے چلائیں تو اگر شور نہ کرے تو پھر چلے نہیں تو شور کے دوران عموماً میں بات نہیں کر سکتا تو جو قائم نہیں رہتی ہے وہ تو لوگ کرے تھے میں نے توج میں تو کل پر کے واردوں کی بات کو کہیں گے کشمیر سدور کی بات ایسا اچانک آ کہ دل کا حال دوسرے کے دل میں آ جانا تو مجھے اس کا دعویٰ نہیں ہے کیونکہ ہمارا سلسلہ جو ہے تو یہ کچھ کچھ کو کہتے ہیں مقاصد اور نتائج کچھ کو کہتے ہیں زواحد مقاصد تو انسان کا صحیح انسان بننا اس میں صحیح اعمال کا صحیح عقائد صحیح اعمال کا صحیح اخلاق کا وجود میں آ جانا ہے. یہ مقاصد ہیں اور نتائج ہے ساری قصبوں کی جدوجہد اور زواحد میں کش کے قلوف صدور کے کے قبور کش کے کونی یہ چیزیں ہیں کہ یہ آدمی کو حالات کا پتہ چل جانا قبر میں کیا اس کا پتہ چل جانا دل میں کیا اس کا پتہ چل جانا تو یہ میں بیٹھا ہوا ایک ویگن میں سفر کر رہا تھا میرے ساتھ آدمی بیٹھا ہوا تھا ویسے مجھے ذرا کچھ ہو, سکون ہوا تو میرے دل میں ایک اے اے اے گیت نغمہ وارس ہو گیا زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا پیار میں جو کھو گیا گیت پاس والا لڑکا نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا دل میں یہ گیت گا رہے تھے اس نے کہا جی ہاں یہ گیت گا رہا تھا اس کو بڑی حیرت ہوگی مجھے دیکھ ٹھیک ہے ساتھ یہ میں دل میں بات کر رہا تھا یہ مجھے اس کو بتا رہا ایک بار میں اپنے میڈیکل کالج کا امتحان لے رہا تھا تو پرچا ہو رہا تھا وہ پرچے چڑھا حال میں جب داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی میرے کل پرشد کے ساتھ وارد ہو گیا جانے والے تیرے قدموں کے شام باقی ہیں مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں کو یاد بہت سخت کسی بابت میں جلا ہوا پرچے جس کو نہیں آ رہا اس کو گا رہا ہے ارے تو بات ہو گئی خیر میں جب داخل ہوا وہاں بیٹھا ہوا تھا تو مجھ پر ایک شہر وارد ہوا جی اور یہ شہر کیا تھا جی غریب و او غریب و ساد رنگی ہے داستان حرم غریب و ساد رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسمائی غریب و و رنگی ہے داستان حرم. غریب ہے کہ ہمارا اردو میں حرام لوگ کرتے ہیں نہیں غریب آج مسکین ارے غریب اربی کا مانا ہے اجنبی نرالا ہے جی عجیب و غریب ہے جی اوپرا نرالا پیسے میں کیا کہتے ہیں اس کو اس کو جی ناشنا چھ جی ناشتہ سول خلق حیرت کے واقعی ناشتہ جی؟ غریب اور سادہ سادہ تو ہر کوئی جو رنگی ہے جی داستان ہے حرم حرم کی داستان جو ہے بڑی نلالی بڑی عجیب جی؟ وہ بھی ہے اور جو ہے تو بڑی سادہ بھی ہے اور بڑی دنگین بھی ہے کیونکہ اس کی اسماعیل السلام کی قربانی ہے اور وہ قربانی جو ہے برخدار باتیں نہیں کریں گے اپنے باتیں کیوں کی گی میں بات کرنے نہیں دوں گا کسی کو بھی میں آپ کو بتا دوں کالج یونیورسٹی کے ماحول میں بیان میں مچھلی کی طرح لوگ بیٹھتے ہیں مچھلی پانی نہ ہو اور مدرسے والوں نے روایت ویسے دیکھ رہے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں اور گویا سارے کے سارے ایک چادر کے نیچے آ جائیں یہ دور و ان کے بیان سننے کی جب تک اس چیز کو نہیں ہے علم آپ کو فائدہ نہیں دیتا ورکی چاہتا چتو اکبل پورا زان ورکی آلکشاں اکبل رنا متا ترا کے اور شاط راس تا لا دنیا مگر پسمنڈ ہے وہی گیا دا سرا سا ادب ادب ادب سراسر ادب صاحب بارک سوائی کتاب بارہ کے کتاب دتاوے دو کتاب دا بنے گیسے لمبے آگے ہاں جی ہاں سبحان اللہ تو کیا بات رت کر رہے تھے جی آ یہ شہر والد الحمد للہ یہ متصف کے لیے نیک کا میں ایک کا وارد ہونا کہ نہایت کس کی اقتدام ہے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے وہ قربانی پیش کی گئی ہے ادا ہوئی ہے لی نہیں گئی ہے زندہ بچہ واپس کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو اور نہایت اس کی حسین اس کی نہایتیں وہ رضی اللہ کی شکل میں قربانی ہے تو قرار لکھا ہے کہ شہادت کا مقام جو ہے وہ بہت دوسرا مقام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی ملنا چاہیے تھا وہ آپ کو نہیں دیا گیا اس دین کا ذوف اس کے اس کے اثرات آ سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے سے میں وہ شہادت کی قربانی شہادت حسین کی شکل میں ایسے چرچے زور و شور کے ساتھ پیش کی گئی ہے کہ اس نے اولین آخرین کے سارے نظام کو اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت قیامت سارے کے سارے ادوار کو اس نے ہلا کے رکھا ہے تو اسم علیہ اللہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا باقی آنے والی نسل انسان جتنے انسان اب قیامت تک آنے والے ہیں جتنا کام آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عیسی علیہ السلام کے زمانے تک ہوا ہے وہ کام جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک ہونا ہے اس کو اشر اشیر ہے ہاں جی؟ اس لیے کہ کتنی سفر ہوں گی میدان معاشر میں باقی امتوں کی چالیس اور ہماری کتنی ہوگی اسی سفر وسی ہوں گے تو ایسے ہی اگر اس کا قائم کرتے ہیں تو چالیس اور اسی کتنا ہو گیا ایک رسم دو تو ہوا جی ایک رسم دو, دو ہوا تو گویا اس وقت اتنا کام ہوا ہے اس کے بعد اتنا کام ہونا تھا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عالمی مرکز جو ہے اس کی بنیاد رکھنے کا ارادہ فرمایا ارادہ اعلیٰ ہی ہوا کہ کالی مرکز ہے وہ اس کی بنیاد رکھی جائے اور اس کے لیے ابراہیم علیہ کو حکم ہوا اور اس کے لئے کام شروع ہو گیا جی؟ کام شروع ہو گیا چند شروع ہو گیا جی چند نہیں چندہ نہیں شروع ہوا جی زمین خریدنی شروع ہو گیا جی پلاٹ بھرنا شروع ہو گیا جی, جی. منٹوں والوں کے ساتھ رابطہ کیا سرے والوں کے ساتھ رابطہ کیا یہ ساری باتیں اچھی اس کے خلاف نہیں ہوا جی یہ بہت رونا پڑتا ہے اس کی جی. وجہ لیکن اس کے لیے ربی تو ضروری تھی اللہ تبارک و سالہ میں نے اپنی اولاد کو ایک بےآب و گیا وی وادی میں ایک چہری حرمت والے والے گھر کے پاس چھوڑ دیا صلاح اور ان کو اور نماز قائم کرنے کے لیے چھوڑ دیا نماز قائم کرنا چاہیے کیونکہ دین کے سارے کاموں میں سے اہم اور محترم شان اور پہلا کام یہ ہے وہ نماز ہے ایمان کے بعد سب سے اہم عمل کیا ہے نماز اس جو سکیب وہ سکیب کے وہ خدایا انہوں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ہم جہاد نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے جی جہاد نہ کرے اسلام قبول کر لیں نے کہا یار صلاحم ہم جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ہم سکات نہیں دیں گے ٹھیک ہے جی قبول کر لیں تو روز اور شہر آگے ہوئے انہوں نے کہا یار صلاح وسلم ہم جو ہے تو اسلام قبول کرنا چاہتے لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم کو اس دن میں کوئی خیر نہیں ہے اس میں نماز نہیں شرطوں کو کیوں مانا ہے منصد کے خلاف قطع کیا اور رضو نکالنے تھے ہاں؟ یہ دایا ولیم والے طلب علم اس کا جواب دیں گے یہ شرطیں آپ نے کیوں مانی ہیں ایسا پچ میں درجے والا کوئی کاب ہے طالب علم جواب دے دے چلیں چوتھے درجے والا کوئی طالب بلن جواب دے نا کوئی ذہین طالب علم جواب دے شاید آپ کو گوا ہو جاتی ہے ادمی کے لیے کسی کے ذریعہ میں جواب آیا تو کسی کے دور میں جواب نہیں آیا آئی زکوۃ فوری فرض نہیں ہوئی ہے ایمان کے ساتھ زکوٰۃ فوری فرض نہیں ہوئی ہے ایمان کے ساتھ زکات فوری فرض نہیں ہوئی ہے وہ ہالانے ہال پورا ہوگا سال پورا ہوگا تب اس وقت ادا کرنے کا وقت آئے گا زیادہ اس ابدے تک پہنچنے کے اس کو ایک سال باقی ہے اور کتاب بھی ہے کتال کرنا کتالی فوری فرض نہیں ہے اور کتال کے بارے میں تو ضعیف کے لیے کل بھی ضعیف ہو بیمار ہو بوڑھا ہو بوڑھا اور بیمار بھی نہیں ہے نوجوان بھی صحت مند بھی قلب ضعیف ہے استاد کہ میدان میں ٹھہر نہیں سکتا تو مودی صاحب کیا فتل ہے اس کے بارے میں اس کو بھی رخصت ہے روس کر کے بارے اس ہے لہذا یہ دو باتیں فتح کہ نماز جو نماز کے بارے میں تھا کہ یہ اس کی فرضی تو فوری ہے ابھی آدمی نے ایمان قبول کیا اور عشاء کی نماز مغرب کی نماز کا وقت ابھی گیا نہیں ہے ہے تو اس کو مغرب پڑھنی پڑے گی تو محترم شان نماز ہے اس لیے آ اس کو نہ بطور نمائندہ لیا گیا کن کا کام نماز قائم کرنا نماز قائم کرنے کے زمن میں پورے دین کی ساری جو ہے کوشش ساری کی ساری آ گئی کہ یہ جو ہیں یہ رب بنا لی قیمت صلاح یہ نماز کو قائم کرنے کی کا کام یہ کریں اب آج بھی کو کوئی نظام چلانے کے لیے کوئی چیز کو کوئی کچھ کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے اساتذہ اکرام طلبا تو آ کر بیٹھ جاتے ہیں مدرسے میں پڑھتے ہیں لیکن اس کی عمارت اس کے وسائل کے لیے جو تکالیف وہ برداشت کی ہوتی ہے اس کے چلانے والوں کو پتہ ہوتا ہے مولانا سب بلوری صاحب فرمایا کرتے تھے اس مدرسے کو چلانے کے لیے سیر و آصوب آئے ہیں میں نے اس کو چلانے کے لیے سیر وصوب آئے ہیں تو آخر یہ, یہ, یہ کام کریں گے اور یا اللہ تاج الفتم من لئے ہیں یا اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے تو انسان کو ایک ضرورت ہے اس کو ہوتی ہے عوام الناس میں تاعیر حاصل ہونا عوام الناس میں مقبولیت حاصل ہونا عوام الناس کے ساتھ ہونا ایک انسانوں کی یہ ضرورت ہوتی ہے ورزوں کو مل اور کھلا ان کو میرے باقی کھانے پینے کی اور ضرورتیں انسان کی تو ایک تو انسان کی معاشی ضرورت ہے جو کھانا پینا اور اس کی باقی مالہ مال یہ ہے اس کے ساتھ اتنی جلدیاں لگتی کے. اور ایک اس کی یہ معاشی کے ساتھ ضرورت ہے کہ اس کے گھر کو پیسے معاشرہ ہو اس میں غالب ہو اس کی تائید ہو اس کی پجے کرنے والے ہوں اس کو جو ہے ان میں مقبولیت حاصل ہو تو لوگوں کے یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے ایک دفعہ ایک آدمی نے مولانا عربی صاحب اور رحمۃ اللہ علیہ سے یا رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ باقی پارٹیاں کام کر رہی ہیں سیاسی اور آپ لوگ نہیں کر رہے تم نے کہا برخدار ہمارا سارا سال جو ہے وہ مدارس چلانے میں خانقاہیں چلانے میں دین گرے جلسے کرنے میں اور ان میں گزرا کرتا ہے ہم سیاسی تائید اثر کرنے کے لیے سیاسی لوگوں کی سیاسی ترتیب نہیں اختیار کیا کرتے سیاسی تائید کے لیے سیاسی لوگوں کی مروجہ سیاسی ترتیب نہیں حاصل کیا کرتے ہم مدارس خان کا اور اشاعتی اور تربیت تھی اور اصلاحی علاج جو کرتے ہیں یہ ہمارا بنیادی کام ہوتا ہے اس کے نتیجے میں یہ بات ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہو ہوتا ہے جو اس کام کو کرتے ہیں ایسا ہمارا تاریخ حاصل کرنا جو ہے وہ اس ترتیب پر نہیں ہوا کرتا وہ اس پر ہوا کرتا ہے اور آخر میں تھوڑا سا وقت ہم اس کے لیے ان دنوں میں بھی نکال لیتے ہیں انہوں نے سارا کا سال ہمارا یہ ہمارا بنیادی کام نہیں ہے تو جب یہ اس کام کو کریں گے تو یا پہلی ایک بات تو ان کو عطا فرما کہ کے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور دوسرا یہ کو کھلا روزی پھلوں کی ورزکم کو منسمرا اور یا اللہ کھلا ان کو پھل آپ پھل تو وہی بھی کھا سکتے ہے جو روٹی گوشت کھا سکتا ہو پھلوں کا اور کا کے کھانا تو یہ نہیں تو اونچے معیار کی علامت ہے باقی چیزیں ملتی ہیں تو تب اس کو کھاتا ہے آدمی تو گویا اس معیار کا کی معیشتوں کے لیے مانگی گئی جس میں پھل کھانے کی سطح کا مشرق معیشت کا آدمی آدمی ہو تو مان اللہ اور میں مفی میں سفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ سمرا جو ہے سمرہ کا معنی جو ہے وہ صرف پھل نہیں ہے کیلا بالٹا ہاں جی سیب اس کا صرف ترجمہ سمرہ کا صرف یہ ترجمہ نہیں ہے ہر میں اور مشقت کا جو آخری نتیجہ حاصل ہوتا ہے اس کو سمرہ کہتے ہیں ورک ہوں میرا ساری جو انسان کی ضرورت سہولت کی اور انسان کے ترقی کی جو مینتے ہوں اس کے سمرات ان کی جولی میں ڈال یا اللہ اس کے ذمراٹ ان کی جولی میں ڈال تو اس لیے ساری دنیا میں جتنی ترقیاں ہوں گی انسان کی ضرورت اور سہولت کے سلسلے میں وہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ذلیل ہو کر آ کر کھڑی ہوگی پھر دنیا اس کو استعمال کرے کیونکہ وہاں وہ محنت ہوئی ہے وہ روحانی محنت ہوئی ہے کہ جو اسباب باب کو لا کر قدموں میں ضلیل کر کے جاتی ہے دنیا تو اس کی مخدوم بن اس کو اس کو اپنا خادم اس کو اپنا نوکر بنا جو تیرے پیچھے پڑ رہا ہو اور اس کی خادم اور نوکر بن جا, بن جا جو کہ تجھے اپنا مقصود نہ بناتا ہو اور حدیث شریف کے الفاظ پڑے تخ اور فس ایک کو تو اپنا خادم بنا جو تیرے پیچھے پڑتا ہو اور جو تجھے ٹھوکر مارتا ہو اس کی تو خادم بن گیا برقی سیڑھی اسکریٹ کہتے ہیں جی برقی سیڑھی جو خود بخود پر چڑھتی ہے اور نیچے آتی ہے پاکستان کے اسمبلی حال میں اور پاکستان کے اسلام آباد اور کراچی کے وائیڈوں میں برقی سیڑھی بعد میں آئی ہے اور ہر میں مکھی کے بیت الخلا میں وہ سیڑھی پہلے آئی ہے آپ <تصفح> کے اسمبلی حال میں وہ سیڑھی بعد میں لگی ہے مگر مکرم مجموعہ کی بیت الخلا <تصفح> پہلے لگی ہے کیونکہ رحیم رحسان کی دعا ہے کہ میں کے سمراٹ پہلے جو ہے جا کر وہ جو ہے زری ہو کر لڑک کرا جی اور زریل ہو کر آپ الگڑی کی بکے مکرمے مدینہ منور کسور کے با سے لوہڑی کی بات ونیا استعمال ورز کو میں نے تو یہ اللہ سے ان کو وہ پھل فرما تو اللہ تبارک دعا سی قبول فرمائی ہوئی ہے کہ وہاں پر ساری دنیا کے پھل ہر موسم کا پھل ہر وقت موجود ہے دسمبر جنوبی کے مہینے میں تازہ انگور موجود ہے میں شمالی میں جب باہر ہوتی ہے قطب جنوبی میں خزان ہوتی ہے اور میں شمالی میں جب خزان ہوتی ہے قطب جنوبی میں باہر ہوتی ہے زیادہ سارے پھل سارا ساتھ زمین پر ہر وقت موجود رہتے ہیں اور بعض لوگوں نے ایک آدمی اس نے کہا کہ میں جب وہاں پر پہنچا تو میں نے کہا یار سارے پھل یہاں پر ہوتے ہیں لیکن ہمارے گاؤں میں پہاڑوں میں سے پھل جو لایا کرتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کر دیجیے میں کہتے جب میں بازار میں تھا تو سامنے وہی پھل پڑا ہوا تھا مختلف تو پھل وہاں پر پڑا ہوا وہاں کے پھلوں کا خاتمہ امتنا نہیں ہوتا وہاں کے گوشت کا خاتمہ نہیں ہوتا وہاں گوشت میں کمی نہیں آتی گوشت کے لیے گوشت وہاں کے پھل آپ رات کو بارہ بجے ایک بجے دو بجے پھر آیا تو بجناتھ اس میں اللہ تعالیٰ کی کھلی واضح نشانیاں ہیں وہ مقام میں ابراہیم تو, تو بڑی کھلی نشانی ہے لیکن آیا تو بجیناتھ ہے تھوڑا سا آدمی ذرا تجربے والا اور فیم والا آدمی پر غور کرے نا رات کو بارہ بجے ایک بجے دو بجے تین بجے آدمی پہنچتا ہے ہوٹل کھلا ہوا ہے اور اس کے سامنے لا کر سب کھانے کے کھڑا ہے آگے جاتا ہے کبھی بستر اٹھانے والا آدمی موجود ہے کہ آپ تو گھومٹوں کی سادشوں سے حالات ایسے ہو گئے ورنہ ہم جاتے تھے تو لوگ دوڑ کرا کر بستر اٹھا مان اٹھاتے تھے اور ایک کہتے ہیں میرے ہوٹل میں جاؤ دوسرے کہتے ہیں میرے ہوٹل میں جاؤ تو ہم کا تجربہ ہوتا ہے ہمارا پہلے کہ بیس دیا پر ہوٹل ہمارا خیال ہوتا کہ آگے جائیں گے دس دیا ہو جائے آگے جائیں ہو جائے گا آپ تو گھومٹوں کی سادشی ہیں حج پر بھی آپ کی یہ ظالم مکومتے حج پر بھی رشوتیں لے کر اپنے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں. اور وزارتوں اور پوستے تو آپ کے لوگ لے سکے لیکن کباہٹوں کی اصلاح نہ کرا سکے باتی ہے. میرے پاس وکد نہیں اس کو میں دھیان کروں تو خیر آدمی کھڑا ہے آپ کی رہائشہ آپ کے لیے بستر آپ کے لیے کمرہ ساری چیزیں موجود ہیں کھانا موجود ہے او سبحان اللہ خیر یہ بات عرض کرنا میرے میں اس وجہ سے آیا تھا کہ میرے بھائی اساتذہ کر محترم صاحب اساتذہ کرام طلبا یہ سارے کے سارے اس بات کو سن لیں کہ وفض تعالی اس شاہی کاروبار میں آئے ہو جس کی وجہ سے کارخانے کائنات چل رہا ہے لیکن اس شاہی کاروبار سے دنیا دنیا کی چیزیں کسی کو مقصود نہ بنانا نہ عزت و جا کو مقصود بنانا اور نہ جو مال و دولت کو مقصود بنانا کسی چیز کو اس کا مقصود نہ بنانا نادر شانداہ رحمۃ اللہ علیہ فارغ و جی جو تحصیل ہوئے جو بند سے وہیں پر مدرس ہوئے کہتے صرف کھانا اور کپڑے لیے مدرسے سے چالیس سال کی عمر تک شادی نہیں. اور اللہ نے وہ اعزاز یہ کہ آج بھی ان کے اولاد کا کوئی آدمی آئے جس آدمی کا کوئی تو کے ساتھ بچتا ہے وہ اس کے نیشے, اس, اس کے, اس کے پیروں کے نیچے اپنے آپ کو بچھانے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ اعزاز اللہ نے ارے مولانیہ رحمۃ اللہ کے فارغ تحصیل میں ہوا اور مجھے جو تو استاد مقرر کر دیا سہارنپور میں غریب احمد سارنپ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں میں نے پڑھانا شروع کر دیا مہینے کے بعد تنخواہ دینے کے لیے بعد میں آیا کہ آپ کام کرا تنخواہ کے پاس آئے کہ پڑھاتا رہا پڑھا کوئی تنخواہ نہیں ہوئی کھانا کھا لیا وہاں سے کرتے کرتے حج آ گیا تو خلی احمد سالنپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حاج میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور بھی ساتھ جائے گا سیاح میرے پیسے کہاں سے آئیں گے تو کہتے ہیں جب میں کیا جانے کی تیاری ہو گئی تو حضرت نے ایک سیٹ جو تھی وہ محترم صاحب کے نام پر دی اس میں کیا لکھا ہوا تھا ان کو پر لکھا ہوا تھا کہ جتنا عرصہ انہوں نے ملازمت کی ہے اور ان کی جو تنخواہ جمع ہوئی ہے وہ ساری کی ساری ان کو عطا کر دی جائے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ آج پر جا رہا ہے تو اس وقت کا کیا ہے تنخواہ لی پہلے نہیں لیے تمہارے بھائی آزمائش اس میں ضرور آتی ہے آزمائش ضرور آتی ہے لیکن جس وقت آدمی اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے اور کارکردگی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا دنیا کی چیزوں کو تو دلیل کر کے دو میں لا کر ڈالتے ہیں کہ واقعہ ہے تم نے جب کام شروع کیا یہ بنگلے والی مسجد میں نئی, نئی دہلی اس کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کئی کئی دن جو ہے, یا پھاکا یا کوئی یہ گودر قسم کا پھل پھیکا جو آپ جنگل میں تو یا کوئی روٹی آ گئی کہتے ہیں ایک دفعہ ایک, کوئی رشتے دار تھا تو اس نے کہا کہ ہمارے رشتے دار تو بڑے تین ہیں وہاں دہلی میں جائیں تو وہاں تو بڑے کھانے پینے مزے ہوں گے کہتا آیا بیچارا دوپہر کو کوئی کو نہیں آپ کرے تو کیا کریں تو اتنے تو دوپہر کو ایک آدمی ایک دیکھ دے سے لے کر آیا میں کہا کہ حضرت صاحب کے لیے میں لے کر آیا میں نکال کے کھاؤ اچھے پیچھے آیا تھا یہ نہ شاہ ہے نا نہائے ہوئے تھے نا یہاں داخل کرایا ہوا تھا تو اس نے کہا میں دونوں بڑا یہ مجھے تو پشاور میں داخل کراؤ خیر اس کی برادری کا سب کا جو مشورہ اس کو شاعر میں داخل کرایا گیا داخل کرایا تو وہ وید کی خاص مجھے لے کر اس پہ جمعہ بھی آنا اس کا رہ گیا جمعے کا آنا بھی رہ گیا پاس پاس آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جن میں چھوٹی جمع میرے پیچھے پڑے اس کا آنا بھی رہا خیر کچھ کیس ان کر پکار کر بلایا اس کو آنے. جب بلایا آدمی میرے سامنے آج چکر بندی ہوئی میں غور کرتا کیا ہوا ہے کیا ہوا تو خیال ہوا کہ یہ جو ہے تو جادیوں کے کیسٹ دیکھتا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر شدت اور سختگی اور کرختگی اس کے قلب میں آ گئی ہے میں بخود کہا کہ آئے تھے آپ کو چلے شدت اور ترختگی نظر آ رہی ہے اور اس ترختگی کے ساتھ آتے لم کیا پڑھیں گے سکون کو مانگتا ہے میں یاد کے خلاف نہیں ہوں ہاں جی کر رہا اس کے میں خلاف نہیں ہوں لیکن یہ اچھا دوسرا کچھ دن گزر مجھے کہتا ہے کہ یار ڈاکٹر صاحب مجھے جو ہے تو اجازت دو کہ میں کچھ وقت نکال کر میں ڈینٹل ٹیکنیشین سیکھ لوں دانتوں کے ٹیکنیشین کا کام سیکھ لوں میں کہوں کس لیے سیکھ لو کیا میرے روزی کا کیا بندوبست ہوگا خیر میں نے کہا جمعے کی جمعے جمعہ میرے پاس ضرور آؤ گے جمعہ کی میری تقریب سننے کے لیے آیا کرو گے ایک اس پر میں اس موضوع پر بیان کیا جمعہ کی تجویز بھی میں اس پر کی خیر اس نے بھائی کو کہا کہ یہ چند آنم درخت ہے اس نے کہا کہ اس مدرسے آنے کے بعد میرے جذبات بن گئے کہ اللہ کا احسان ہے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس اللہ کا احسان ہے یہ تو ہمارے مدرسے میرے تو ہمارے جذبات نہیں تھے جب یہاں آئے تمہارے جذبات یہ جی ہو گئے تو برخوردار خوردار اب آپ کو صرف کتابیں پڑھانی مقصود تھا ہمارا یا آپ کی شخصیت کی تعمیر مقصود تھا مارا. اب آپ یہ جذبات بن گئے اگر آپ کو روزی کی فکر تھی اور دادوں کے ٹیکنیشین بن رہے تھے تو آپ کے دوسرے بڑے بھائی کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنائے والے تھے تو آپ کو بھی سوشنی بناتے اس میں سے جاتے کرتے ہیں مجھ پر اللہ تعالیٰ کے صنعت میں ایک کسان ہیں کہ میں نے پشاور یونیورسٹی کے بازار کے ایک دکاندار کو ملتے ملنا مل, ملانا کیا ملنا ملانا کیا باقی تو انگلے ساتھی ملتے رہے کرتے کرتے اس کو ہم نے چار مہینوں کے لئے وصول کیا چار مہینے کے لیے وہ بھیجا وہ ملتان کے علاقے میں گیا اس نے تلمبا کے گاؤں تلمبا کے قصبے میں سے ایف ایس سی کے ایک طالب علم کو وصول کیا جو کہ میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے تیار ہو چکا تھا اس نے پاس کر لی تھی اس طالب علم نے اس سے وصول کیا اس طالب علم نے چار مہینے لگائے چار مہینے لگائے اور یہ کوئی باطر کراطر کا واقعہ کہ میں رائبن گیا ہوا تھا کہ وہاں ایک دو بچے آئے ہوئے ہیں داخلہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو دیکھا تو اتنے خوبصورت بچے ہیں کہ ان کو دیکھ نہیں سکتا میں نے نظریں جکا لی میں نے دوبارہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ڈفروسی جی نہ ہو جائے میں چلا لگانے کی سلاح کے لیے آئے ہوں نے کہا یہ بچے کون نے کہا یہ داخلہ رہے ہیں تو کسی ایسے خاندان کے میلہ ہاتھ نہیں لگا ہے یہاں داخل ہوں گے تو یہ تو تین نہیں گزار سکتے خیر ہماری تشکیل ہوگی واپس آیا میں نے کہا وہ بچہ داخل ہو گیا داخل ہو گیا خیر جی میں نے کہا سال بعد بھاگو اگلے سال میں گیا پھر میں خاص طور سے دیکھا کہ ہے کہ ادھر ہی ہے اگلے سال کیا تو بچہ گیا اس کا چہرہ ہڈیاں اس کی نکلی ہوئی ہے چمڑا اور ہڈیاں باقی ہے کالا اس کا رنگ ہے کُرتا اس کا نہیں ہے پہنی ہوئی ہے اور لنگل کی بالٹی اٹھائی ہوئی اور خدمت کر رہا ہے اس کی کھانے کی اور حیرت ہوئی یا پھر بال بھول بھال گئی مجھے لوگوں نے کہا پشاور میں یار تارک زمین تھا ایک بڑا عالم علمیشہ بیان کرتا ہے کہ آپ کو کیا بتائیں یا اللہ کہ ان کی زیادہ ہو جائے ملاقات ہو جائے میں مسجد میں گیا اپنی یونیورسٹی کے مسجد نے کہا کہ اس نماز آئی اور تارک زمین تھا بالحال اللہ میں نے کہا یہ نماز بھی آپ پڑھائے اور پھر بیان کریں گے آپ اگر نہیں ہم نماز نہیں پڑھا کہتے میرے والی کی ہوئی ہے آپ پڑھائیں اس پہ نماز نماز میں پڑھائی جو بیان کیا اس نے تو با... آئے ہو خلق گل آئے ہو بالکل ما قطر پروگرام روکو خدے بچو بہت ہاں جی اس نے جب جھنم کو بیان کیا میں تو سیکھا رویا پھر جہاں تک کہ میری زمین پر گرا جائے آ گئی اخلا مزوم بدل کو جہنم والا تو میں لوگوں سے کہا یہ تو ٹیلی ویژن ڈش کیبل والے لوگوں کے لیے عالم اللہ میں بھیجا ہے آپ کا نہیں بیٹھ سکتے دیکھو وہی سڑے اور پھر وہ یاد ہے کہ یہ وہی برف دار طالب ہے جو ہمارے سامنے داخل ہوا تھا اور اللہ کے احسان ہے کہ سر ہمارا اتنا اللہ تو بات ہے بات بات کیا عرض کر رہے تھے کس زمن میں یہ بات آ گئی ہاں بات تو خیر رہتا شان اتنا مالدار خاندان کو چھوڑا اتنے دنیا کے اعزاز کو چھوڑا ایک داخلہ ہو رہا تھا کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر دا ہوتا جی بڑا اس میں شہید ہوتا ہے بہت کام کا آدمی ہوتا لیکن اور سے اتنی تکلیف والی زندگی گزاری ہے جو خدمت ہو تو آپ لوگ تو یہاں مزے کرتے ہیں خاص ہو طالبان بریان کا تو نہیں ہے نا نہ تو تفا ہوا ماں ماں پہ شادی مفت ہے ماں پوچھا مفت خوارے ہاں جی یہ ہم جو پیران صاحبان ہوتے ہیں نا اور خاص طور سے میری طرح گدی نشین بزرگ کاغذ ہے گدی نشین نہیں ہے گدی نشین ہے ہماری طرح جو ہے بزرگوں نے کی ہوتی ہے ہمارے ذمہ کیا رہا ہوا ہوتا ہے کھائے پیئے آرام کرے جی کوئی ٹاگت مارہ ہے کوئی سر دبا رہا ہے کیا خبر ہے تمون کے نہ زمون کو ستار سورت ہزار جی شروع کی مونگتا یہاں پیرے کھاؤ نہیں گیا نا پیرے سے کرا نہیں تمہار ہو جاؤ تو میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ باقیوں کے ساتھ کے لیے تم ہو اور تمہاری سا کے لیے وہاں تھوڑی دیر میں کر کے رکھ دیتی مسئر سبحان اللہ طرز کیا کر رہے تھے جی جی ہاں پوچھا فارے سالن ہاں جی؟ پکا ہوا ہے روٹی پکی ہوئی ہے ناشتہ تیار سب کھانے پینے کو مل رہا ہے آرام سے بیٹھے سبحان اللہ رائے میں تو والے پہلے ان سے تدور پر روٹی پکواتے تھے بڑے بڑے افسروں کے بڑے بڑے قوانین کے بڑے بڑے سرداروں کے بچے تندور کے آگے ان کی شہت ہوتی ان کے ذمہ تھا سبق ختم ہونے کے بعد پھر آئیں گے اور تندور پر پیڑے بنائیں گے اور ان میں جو ذرا بڑے ہیں وہ روٹی پکائیں گے اور مہمانوں کے لیے اور پھر لگر میں جا کر ان کو کھلائیں گے پانی کی بالٹیاں سالن کی بالٹیاں اٹھا کر ان کو کھلائیں گے اور پھر بچارے اجتماع کے موقع پر میں گیا اجتماع میں تو اس جگہ میں نہیں مل میں ساتھیوں کے لیے ایک جگہ خالی جگہ ہے وہاں بالکل خاموشی میں نے کہا یہ خالی جگہ ہی ہمیں مل جائے ہی. اس میں اندر ہوا اس میں لوگ سوئے ہوئے ہیں ایک آدمی کھڑے اسے کہا جی اندر کم آئے کہ کیا بات ہے اسے اس کہا یہ رائے گن کے مدرسے کے طالب علم میں اجتماع کے انتظامات میں اتنا کام کیا ہے انہوں نے کہ تھکے ہوئے سوئے ہلنے کے نہیں تھک کر سو گئے ہیں ہلنے کے نہیں اور یہ مدرسے تب بنے ہیں پاکستان بننے سے پہلے مدرس مدارس نہیں تھے سن سینتالیس میں پہلا مدرسہ مولانا عبدالحق صاحب نے دارلو دارالمکانیاں بنایا ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں دین قلم پڑھنے کے لیے گاؤں سے چلا ہوں اپنے استاد صاحب کے ساتھ پینتیس میل پیدل سفر کر کے حویلیہ کے اسٹیشن پر آئے ہیں وہاں سے گاڑی بیٹھ کر ٹیکس میں آئے ہیں ٹیکسائی چڑھ کر صرف نوشہرا سے ہو کر مردان میں آئے ہیں پھر یہاں داخلہ لیے کہ داخلہ پڑتے پڑتے رہے, پڑت رہے کپڑے پھٹ گئے استاد صاحب سے اجازت دی کہ گرا پہ اجازت دیں میں چند دن مزدوری کروں کیونکہ میرے کپڑے پھٹ گئے مجھے کپڑوں کی ضرورت ان نے اجازت دے دی کہ میں چند گیا تو ان دنوں میں یہ مختلف قسم کے کام مردان کے علاقے میں ذمہ کے ہوتے تھے اس کے مزدور لگتے تھے کہ میں نے مزدوری کی اور مزدوری کرنے کے بعد پیسے ہو گئے کپڑے میرے ہو گئے کپڑے سلا کر پہن پھر آ استاد صاحب کے پاس رہے اور اس میں سے پھر جو ہے تو کچھ وقت نکال کر جو جو جنگل میں جا کر دیا میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے استاد صاحب کے گھر کے لیے لانا ہوگا اور مجھے بچپن میں جس سے اداخل کیا والد صاحب نے تو اس میں نے سر پر لکڑیاں اٹھا کر جنگل سے استاد صاحب کے لیے لایا ہوں مسطر اللہ کے سامان اور دریا سے پانی بھر کا سر پر رکھ کر استاد صاحب کے گھر پر لایا اور استاد صاحب نے مجھے تین سپارے جب پڑھائے اور تین سپارے میں نے نفرت اس کے بعد اس نے مجھے اپنے ساتھ لیا تو باقی بچوں کو پڑھانے کے لیے مامن کر دیا کیونکہ کو خدمت کا نتیجہ تھا ان تین پاروں کے پڑھنے کے بعد اس کی جو تجوید وغیرہ سارے اصول جو تھے وہ اللہ نظر نشین کرا دی میرے بھائی اتنا بلب سستا سان مل گیا ہے راجیو پہلے لوگوں نے کتنی محنتیں کی ہیں دو واقعات بڑے ہمیں نجیب سنا ہے ایک واقعہ سنایا ہے کہ ایک طالب بل مدرسے میں داخل ہوا اور جب داخل ہوا اس نے داخلہ لیا اس نے میں گھر سے سوال جواب آیا پیغام آیا کہ ہمارے موسیقی سنبھالنے والا جو لڑکا تھا وہ بھاگتے ہیں کیا. کیا کریں انہوں نے کہا یہ نیا آیا ہوا ہے اس کے داخلے اس کو داخل کر دیں گے انشاءاللہ شاء اللہ فی الحال اس کو مویشی سنبھالنے کے لیے بہت مویشی سنبھالنے کے لیے دہج دیا افسات تھا بھول کے بھول, بھول بال گئے کافی دنوں کے بعد وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اتنے میرے خانے سے آدمی گزرا انہوں نے کہا یہ آدمی کون ہے انہوں نے کہا یہ آپ کے مویشی سنبھالنے والا ہے کہ موسیقی سنبھالنے والے, ہیں. انہوں نے کہا, والے ہیں؟ انہوں نے کہا, وہ فلانے وقت میں ایک طالب علم داخلے کے لیے آیا تھا اسے آپ نے مویشیوں کے چرانے پر لگا دیا تھا یہ وہ ہے کہ کیونکہ ماں باپ نے بجا ترماس کرنے کے لیے میں نے مویشیوں پر لگایا جو بہت بڑی کوٹائی اس کو بلایا گیا برف دار آپ کیا کرتے کیا حضرت صاحب نے مویشیوں پر لگایا تھا بس وہ میں کر رہا ہوں استاد صاحب کے ادھر سے ہُوک اٹھی دعا کی خاص کیفیت تاریخ ہوئی دعا کی اس کے لیے جوں دعا ہوئی جوں دعا ہوئی بس اللہ تبارک طور نے باتم روشن کر دیا اور طلبا ایک کتاب سامنے رکھ کر رکھتے ہیں وہ اس کو آتی ہے دوسری رکھتے ہیں وہ اس کو آتی ہے ارے بھائی یہ تو مسلح السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ ہمارے ایک بندے کے پاس ہاں جی اور بندے کے بارے میں کہا کہا کہ علمم مل لدنا اسرائید مل لدنا علمم کون کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا ہوا ہے علم ردنی ہے بغیر پڑھے بغیر سیکھے قلب میں اللہ نے ڈال دیا ہے اللہ پر قادر ہے تو مانا دوسرا واقعہ ہے کہ تلے داخل ہوا اس استاد صاحب سے کہا کے کہ اپنی خدمت میں سے مجھے بھی خدمت کا کوئی کام دیں تو انہوں نے بہت غور فکر کیا انہوں نے کہا کہ برخدار تو سارے خدمت کے کام تقسیم ہوئے ہوئے ہیں نے بڑا درخواست کرتا رہا کرتا رہا استاد صاحب غور کرتے رہے کہ کیا کرا دیجیے بڑا تلب والا ہے خدمت کی طلب, طلب والا ہے اس نے کہا اس طرح ہے کہ میں جب عشاء کی نماز پڑھ کے گھر میں داخل ہوں تو اس وقت ایک گڑا پانی کا ہمارے گھر میں پہنچا دیے تھے سب حاضر کے بغیر استعمال ہوتا ہے باقی اس یہ خدمت کرتا رہا بس یہ اس بڑا ہی ہوتا تھا کیوں رکھتے تھے یہ گڑا دے دیتا ایک بجے پہنچا ذرا سر سے دیر ہو گئی انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور پانی کے بغیر میں چلے گیا اب اسے سوچا کہ میں جاتا ہوں گھڑا چھوڑ کر پانی ضائع نہ ہو جائے اب اگر تاجد کے لیے پانی نہ ہوا وہ اٹھے تو اتنی بڑی خطا ہو جائے گی یہ گڑا پانی کا وہیں پر لئے کھڑا رہا تاجد کے بعد سال صاف اٹھے اور نے کہا پانی تو بعض صاحب آج حضرت پانی موجود ہے دروازہ کھولا ٹھیک ہے بات نے کہا کیا میں پہنچا تو آپ عدم تشریف لے جا چکے تھے اور میں نے سوچا کہ اگر میں جاؤں تو پھر پانی وقت پر موجود نہیں ہوں جس میں رہی ساری رات کھا رہا میں استاد صاحب کے ادھر سے حوق اٹھی اور اللہ تبارا تعالیٰ, تعالیٰ نے علم منتقل کر تو میرے بھائی علم جو ہے وہ معلومات نہیں ہیں علم جو ہے روشنی ہے اور یہ اس قلب میں کرار پکڑتا ہے جس قلب میں تلبی دنیا نہ ہو ز جب قلب میں آتا ہے دنیا اسے خارج ہوتی ہے اس جگہ علم کی روشنی جڑ پکڑتی ہے قرار پکڑتی ہے اس کل میں پکڑتی ہے نہیں پکڑتی ہے وہ معلومات نہ ہوتی ہے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے کل میں اس کا دور نہیں آتا پھر یہ سرازہ ادب ہے جس نے کیا اساتذہ کا دبت اور جس نے کی ان کی خدمت تو ان کو یہ بصورت دعا بصورت فیض منتقل ہوتا ہے یہ ذہانت قابلیت نہیں ہے اس کا میں نہیں کرتا اللہ کہ خود حکومت ہے جو انسان کو دی ہوئی ہیں لیکن میرے بھائی یہ تو ادب خدمت ہے اور ادب و خدمت کے بعد یہ بساتذہ کے دل میں اس بار کی محبت آتی ہے پھر یہ چیز منتقل ہوتی ہے میں پشاور میں بیٹھا ہوا تھا تو ڈاکٹر صاحبان آ گئے ڈاکٹر صاحبان آئے تھے ہمارے شاگرد ایک ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا کہ آپ جو ہے تو علامہ الحمنام راشد امورنا نام واحد شروع سروجانفس نام سیاد اعمال نا اس کو پڑھ لیا کریں اور ایک دوسری دعا سے مجھ سے بھی نہیں آ رہی کون سی دعا تھی دوسری, دوسری دعا بتا دی کون سی بتائی تھی جی ایک دوسری دعا بتا دیجیے کہ آپ یہ دو دعائیں پڑھ لیا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی طور سے تشخیص میں آپ کی رہنمائی فرمائے گا. تو اس کے ساتھ دوسرے اسپیشل ڈاکٹر بیٹھے ہوئے پیچھا گرد ہمارے سلسلے میں بیٹھ بھی وہ آگے ہو رہا ہے کہ مجھے بھی اس کی اجازت دے گا پڑھنے تو مجھے اس کو دے کر آیا بڑا غصہ میں تجھے اس کی میں اجازت دوں گا تجھے اس کی میں اجازت دوں گا تو نے میرے سامنے کہا تھا کہ اوپی ڈی کے مریضوں کی کھپ شروع ہوئی ہوئی ہے یہ سرکاری اسپتال میں مریض آتے ہیں نا سرکاری مریضوں خیراتی مریضوں کو دیکھنا ہوتا ہے ڈاکٹر نے اس کو اوپی ڈی کے تو اوپی ڈی کے مریض آؤٹنگ ڈپارٹمنٹ کو کہتے ہیں باہر سے آئے ہوئے مریض میں میرے سامنے کہا ہے کہ اوپی ڈی کے مریضوں کی کھپ ہے تو اس چیز کو عبادت ہی نہیں سمجھتا ہے اب جی اس بلادم کی ڈیوٹی کو مجھے میں اس کی اجازت دوں گا اس کو میں نے اس لیے اجازت دی ہے یہ خدمت خلق کرتا ہے اور واقعی مجھ پر بڑا مجھ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے اس نوبل ڈاکٹر نے ایسی کچھ چیزیں کی ہیں کہ اس نے جو ہے تو اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کو حیران کر کے رکھا ہے اور یہ فضل اللہ ہے یہ علم عمارت نہیں تھی تو اس پر ڈاکٹر بڑا شرمندہ ہوا چند دن کے بعد آیا اس نے کہا, کہا کہ آپ کی اس بات سے مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اور مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں بے سرکاری اور خیراتی مریضوں کو میں کھپ سمجھتا تھا اس کو میں عبادت نہیں سمجھتا تھا اب میرے دل میں یہ بات آ کہ میں اس سے عبادت سمجھ کے کروں گا میں برخا آپ کے کی پیش کیجاعت آپ بھی اس کو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ شاء ہمارے بزرگوں کی طرف سے جو برکت مجھ تک آئی انشاءاللہ برکت آپ پر ڈیزائر ہو یہ تم جو بہت زیادہ موضوع ہو جاتے ہو نا اور بہت زیادہ منطقی اور فلسفے والے ہو جاتے ہو نی? تو پھر کہا کرتے ہو کہ خا, دا اجازت کا مطلب رہتے اتنی اجازت پر کی نہ بکار کی نہیں سے موبائل میں نے رسالے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ رسالے میں جو اسلائی ترتیب میں نے تین درجے میں کر کے بیان کی ہوئی ہے کتابیں پڑھنا اور باقی امال پر عمل کرنا یہ آدمی کر سکتا ہے لیکن جاری ذکر کریے بالم شاپا کر سیکھنا اور بیت رہنا اس کے لیے ضروری ہے ایک اسپتال میں گیا اور اسپتال میں گیا تو لوگ جماعت اسلامی کے کام کر رہے ہیں ہمارے شاگرد میں ذکر پر ابھی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتا ہے کہ وہ اجازت کے بغیر مشورے کے مشرقے بغیر نہیں کرو گے میں نے کہا ہماری کوئی اجارہ داری نہیں ہے ہمارا تجربہ ہے اور جاری ذکر بڑا مشکل چیز ہے اس کے باطن پر ہلاک آتے ہیں دماغ پر آلات آتے ہیں دل دماغ پر بوجھ جانے کے آلات ہو جاتے ہیں ہمارا تجربہ ہے اس میں ہماری کوئی بزرگی نہیں ہے تجربہ ہے ہمارا اس تجربے کی تجربے کی روشنی ہم کراتے ہیں تو آدمی کو نقصانات نہیں ہوتے ہیں خیر یہ تو اس کو میں نے جواب دیا یہ جو حدیث شریف ہے جس میں ضریف رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ والے عمل کی اجازت دی ہے یاد آیا جی کون کون سے چار سستے پڑھنے کو کہا گیا ہے سجدا ہے تبارہ کا لذیذ خان ہے اور سورہ یاسین ہے جی؟ ان <سؤال> چاروں کا پڑھنے کا اس میں جو ہے تو تقریب و تاخیر کی ترتیب بھی بدلی ہوئی ہے پہلے سوریا کو بارشی کام میں پڑھنے کا کہا گیا اور بعد کو پہلے پڑھنے کا کہا گیا نے فرمایا کہ علی یہ تیرے لیے اجازت ہے اور جس کو تو اجازت دے ہاں جی تیرے لیے اس کی اجازت ہے اور جس کو تو اجازت دے اللہ سے برکت ہوتی نے لکھا ہے کہ دیکھا واضح طور پر جان لیں کہ اجازت واجب نہیں ہے کوئی اجازت کوئی واجب نہیں ہے کہ اس کے بغیر اثر نہ ہو لیکن اس کے ساتھ جو تاثرات اور برکت اور فوائد آتے ہیں وہ بغیر اجازت کے نہیں ہوتے ہیں جی تو خیر جی مضمون کیا تھا جو مکمل ہوا کہ نہ ہوا کون سا مضمون تھا جی ہاں معلومات کا نام نہیں ہے وہ نور ہے وہ فیض ہے وہ نور ہے اور اس کے جو ہے تو وہ سائل ذرائع جو ہیں وہ صرف کتاب کا پڑھنا تکرار کرنا اور جار مزدور اور فلا مسود اور فائر مسور یعنی اور صرف کو سیکھ لینا میرے بھائی نہیں ہے اس کے ساتھ ذہ و تقویٰ ہے اس کے ساتھ محبت خدمت ہے اور اس کے ساتھ دعا لینی ہے یہ ساری باتیں جب جمع ہوتی ہیں پھر علم کی روشنی علم کا نور باطل میں آتا ہے اور عجیب سیز ہے ایسی پردادار چاہیے کسی پر کھلے کھلے نہ کھلے نہ کھلے عزیز مدد سے ہم تو بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی آیا نے اور میں نے جاتے گھر والے سے کہا تھا اب میرے غیر موجودگی میں والد صاحب کے گھر پر چلے گی مجھ پر تین طلاق میں چلا گیا اس کے باپ کی وفات ہوگی اور چلے گی باپ کے گھر پر ہم نے کہا پر کیا تین تلاک ہوگی آج نکل کر چلا گیا پاس مولانا فناولہ امرتسری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے وہ شاگرد تھے مولانا فناولہ امرتسری صاحب رحمت اللہ علیہ علی. تو نے کہا حضرت تو, تو فلاق نہیں ہوئی کیسے نہیں ہوئی ہے کہا جب اس کے باپ کی وفات ہو گئی تو گھر تو باپ کو پتہ رہا ہو تو ورسوں کا ہے تو اس کے سامنے انہوں نے افتاد قدر کی ویسے مسئلہ نہیں بتایا کہ مجھ سے بیت بھی نہ ہو جائے والے بیت خلق کو کو کو خلق خلق اللہ والے بہت کو غلط ہوتے ہیں اس بار کا غم نہیں ہوتا کہ غم نہیں کو غم ہوتا ہے مانا غلط بس ہو اللہ والوں کو غم نہیں ہوتا ہے انہیں آدمی کو دھلا کر واپس کرایا انہوں نے کہا میرے شاگرد کہہ رہے طلاق نہیں ہوئی ٹھیک کہہ رہا اس وقت ان کے ذہن میں وہ بات نہیں آئی ذہن میں چلو میں کسی پر اپنے آپ کو ظاہر کرے کسی پر نہ کرے اپنے آپ کو صرف نہیں کہ ان کا بڑا درجہ در درجہ ان کا بڑا ہے نا بڑی شخصیت ہے بڑے سارے کو اس وقت بات ایسی ہوئی لکھا ہے نا کہ ابیب اجمیر احمد اللہ علیہ بشیر احمد اللہ علیہ کے مرید ہیں شاگرد ہیں اس یاد دعوت کی چلے کہ دریا کے کنارے گئے اور دریا پر پل بھی نہیں ہے کشتی بھی نہیں ہے کشتیاں ساری چلی گئی ہیں سبھی عظیم رحمۃ اللہ علیہ کلمات پڑھے اور پانی میں کر پار ہو گئے عظم بصیر رحمۃ اللہ علیہ سکھاؤ پار نہیں ہو شیخ بھی ہیں ان کے قیر بھی ہیں ان کے استاد بھی ہیں ان کے تو صاحب ترسل اور لیا نے بات سیکھی ہوئی ہے کہ اگرچہ ان کی یہ ایک جزوی کرامت ان کی زیادہ تھی عجیب عجمیر رحمۃ اللہ علیہ کی لیکن مقام اصل بصیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہی زیادہ ہے یہ ای ایک جزوی کرامت ہے جو ان سے ظاہر ہوگی باقی اصلی کرامت علم ہے اصلی کرامت و تخوا ہے کرامت اللہ کا تعلق ہے ہاں جو آزم کرامت ہے وہ یہ چیزیں ہیں, یہ ہیں. جی صحیح اللہ سے بھارت رکھ بس رحمت اللہ کوئی ہوئی تھی دوسری بات ان کو حاصل ہوگی اس پر آگے بڑھ گیا خیر جی یہ جو ساری بات جو اتنی دیر میں نے باتیں رکھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اپنی اس کوشش سے اپنی ساری چیزوں سے دنیا کی کسی چیز کو مقصود نہ بنانا ہمارے بزرگزرے بلا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ ساٹھ سال مدینہ منورہ میں رہے ہیں اور وہاں تقریبی جماعت کے امیر بھی رہے ہیں اور میں ساٹھ نو انہتر میں ان کی زیارت ملاقات مجھے نصیب ہوئی ہے آج سے انتالیس سال پہلے ہیں انتالیس سال پہلے بالکل سفید اور یہ کوئی سن چھیانوے تک ان کی سے سو سال کی غریب ممرک پہنچی تو انہوں نے کچھ خطوط بھی لکھے ہوئے ہیں کچھ بیان بھی انہوں نے لکھے ہیں انہوں نے کے بیان بھی سنے ان کا بیس نوٹنا میرا نسی پرمایا ہے وہ فرماتے تھے کہ جب آدمی کا کام کرتا ہے تو دین کا کام کرنے کے بعد اس کو پھر معاشرے میں ایک تائید حاصل ہوتی ہے ایک وجاہت ایک تائید حاصل ہوتی ہے اس وجاہ اور اس تائید کے نیچے پھر دنیا والے دنیا دنیا دار دنیا کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں پھر مال والے اپنے, کچھ بال اس کو دے کر اس سے اپنے مالی فوائد اپنے کاروباروں کو اپنی چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور اہل سیاست اس طرح متوجہ ہوتے ہیں وہ اپنے مقاصد سے کدریس حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ان دو ازمائشوں کو پار کر کے علم و علم کی محنت کا ہو رہا اس سے اللہ دن کا کام لیتا ہے ایسے اللہ دین کا کام لیتا ہے رحم چلے واقعہ آ تو میں آپ کو اس کو میٹ اجتماع ہو رہا تھا ان کا فلان جگہ فلاں بزرگ ان کی دعوت کی جائے اس علاقے سے نکال کر آ گئے کے علاقے میں اور پورا قابلہ گاڑیوں میں تیار کیا اور ایک اور لوگ تھے یہ اسمگلر تھے آنکھ ابھی سانوں مقصد حاصل ہو جمشی چار کرتے اس کی آخر تک اپنے پرانے ساتھی اپنے مغل ساتھی ان کو ساتھ رکھنا ہوتا ہے جنہوں نے قربانیاں کی ہیں جن کو بار بار آزمایا ہے ان کی ترتیب پر ان کے مشورے پر چلنا ہوتا ہے ان کو اپنا ساتھی رکھنا ہوتا ہے بعد میں لوگ آتے ہیں حضرت ملازمت میں فرمایا ہوا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ دنیا والے مجبور اور ناکام ہو کر تمہارے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ خدار اور یہ حکومت تم لے لو کیونکہ دنیا والے فیل ہو رہے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں جو فیل ہونے کے آلات کے ذریعے لوگ بڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی یہ حکومت نہ لینا ان کو کہنا کہ ہمارے پاس آؤ اور ہمارے صحیح کے کار کو سیکھو اور اس کو تم اپنی جگہ پر جا کر چلاؤ تم چلاؤ سیکھو ہم سے چلاؤ تم اسے. اس وقت بھی نہ لینا ہے اس کو مفتی صاحب الفول کس جگہ لکھا ہوا ہے نعمانی صاحب کے اس پہ لکھا ہوا ہے ہاں جی نومانی صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یا جو ہے تو ان کے خاص ساتھیوں کی زبانی او ہوا ہوا ہے اگر لکھا نہ بھی ہوا ہو تو ہمیں سکھا ساتھیوں نے اس بات کو بتایا ہوا ہے ان کے منیچی جی صاحب کے ]right> بیان میں پڑھا تھا دانات میں سے پڑے یہ سان صاحب اس سال میں پچھلے سال میں یہ بات کہ اس بار کو کہا سبحان اللہ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ناکام ہوں گے اور یہ آپ کے پیچھے آئیں گے ہماری یونیورسٹی میں ایک بار چانسلر صاحب آئے بڑا گند بڑا مچا ہوا تھا اور پیسے بہت لوگ کھا رہے تھے انہوں نے مجھے اور مسرت صاحب کو ہمارے دوسرے ساتھی جو مولانا صاحب کے خلیفت ہے رحمتہ اللہ علیہ وسلم ہو انہوں نے کی ہوگی ان مولانا نے کہا کہ تعمیرات کے کام کو آپ اپنے ہاتھ میں لیں ہمارا مسرت صاحب نے لے لیا اپنے ہاتھ میں یہ جو بلال مسر کے پاس جدہ کرونا جو تعمیر ہے نا یہ انہوں نے کرائی ہے اور مجھ سے انہوں نے کہا تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑا سادر لو ہے واسطانسر میں اپنے قیمتی دینی وقت کو اس کی تعمیرات اور اس کے نظام پیسوں کو درست کرنے کے لیے اس کو وقف کروں میں اپنا وقت قیمتی اس کو دے دوں کہ اس کے جو غفلے اور مالیز آ وہاں پر رہا ہے اس کو جب حکومت نے اتنی بڑی بڑی ترخواہوں والے افسر دیے ان سے کام لے نا کون سے کام لیا میں نے وہ درخواست دے, دے, دے رہا ہے تو مجھے وہاں بلا رہا ہے تو بعد میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد ہمارے جو ساتھی تھے وہ پھر پشمان ہو کر پیچھے ہٹے اور میں نے کہا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے اس سے بچایا یہ واقعہ آپ کو بڑا عجیب سنا ہوں حیدرآباد تک ان کی ریاست جو ہے بہت بڑی ریاست گزری ہے مسلمانوں کی اور انگریزوں کی حکومت کے دوران بھی قائم رہی ہے جس وقت یہ مغلیہ ایک رزار دری سے ختم ہو گیا تب بھی یہ ریاست قائم تھی اور پاکستان بندے تک قائم رہی ہے اور یہ یہ جو نظام تھے عثمانی نظام تھے عثمانی خاندان کے تھے ان سے کوتا ہو گئی تھی شروع میں انگریزوں کا ساتھ دے کر ٹیبو سلطان کے خلاف بعد میں نادم شرمندہ ہوئے اور بعد میں انہوں نے پھر حضرات دیوبند کے ساتھ پختہ تعلق قائم کر لیا تھا مولانا ضروری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جا کر کام کیا ہے ان کے علاقے کی بدات وغیرہ ختم کیے میں نے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس نے اپنی ریاست کے لیے دو اہم پوسٹوں پر فاضلین دیوبند کو لگائے جیسے آج کل سیکرٹری ہوتے ہیں نا سیکٹری لیول کے آدمی لگائے تو اپنے بڑے اہم افسروں نے دو فاضلین دیوبند لگائے تو وہ حضرات نے ایسے کام کے آدمی بھیجے تھے تو انہوں نے جا کر وہاں پر خوب کام کیا اور اس بار گئے تو نظام حیدرآباد نے دیوبند کو پیغام بھیجا شیخ ولیم رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے سارے افسر جے فاضلین دیوبند جے لگاؤں لیکن ایک بات آپ کر لیں ان کو تھوڑی سی انگریزی سکھا جس کو روزر احمد اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑا سادہ ہے کہ میرے فاضلین کو یہ افسر بنانا چاہتا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو کھانا نہ ملے یہ مسودوں میں گانے دیں اور مسروں کو جو آباد کو آباد کریں میں تو چاہتا ہوں کہ میرے علماء جو ہیں وہ اس کام کو کریں اور یہ سادہ لوہ ان کو سیکھتی بنانا چاہتا ہے ہمارے بلان سزا رحمتہ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ عجیب بات ہے کہ مدارس کے جو لوگ اس یونیورسٹی کے نظام میں آ جاتے ہیں ان کی لت کی برکت ختم ہو جاتی اور فرمایا کرتے تھے کہ کئی تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے اس ماحول کی نظر ہو جاتے ہیں اور کچھ اپنے آپ کو تو بچا لیتے ہیں لیکن ماحول پر کچھ اثر نہیں ڈال سکتے ہماری پچھاڑ یونیورسٹی میں غالباً یہ جو عزرت حضرت, حضرت بدنی کے شاگرد تھے جو دو پروفیسر تھے ایک مولانا بالقدور صاحب اور ایک مولانا بال شکور صاحب دیوبند اور بندی کی شاگرت تو تھے ہی اب بالکد صاحب ہو سکتا ہے کہ شیخ شیکو کی شوقت بھی دے رہا ہوں اور دو آدمی تھے اور ان کو دیکھا تو ہمارے حضرات کہا کرتے تھے کہ دیوبند کی برکت سے اتنا ہوا ہے کہ یہ دو اس ماحول کی نظر نہیں ہوئے ہیں جی تو ہمارے مثال کرتے کہا کرتے تھے کہ ایک ہوتا ہے تنکا پیر ایک ہوتا ہے لکڑ پیر ایک ہوتا ہے پتھر پیر جاتی لوگ بڑی عجیب مثال دیا ایک ہوتا ہے تنکا پیر ایک ہوتا ہے لکڑ پیر ایک ہوتا ہے پتھر پیر کہ تنکا پیر کون ہوتا ہے تن کا پیر وہ ہوتا ہے جو خود تو پانی پر تیر سکتا ہے کسی دوسرے کو تیرا نہیں سکتا ہے کہ لکڑ پیر جو لکڑی بھاری لکڑی ہو وہ خود بھی تیرتی ہے اس میں دو چار آدمی بیٹھے ان کو بھی, بھی تیراتی ہے اور پتھر پیر جو خود بھی ڈوبتا ہے دوسرے کو بھی ہوتا ہے <laughs> خود ہی بدتی بشرکانہ قاعدے و ابتلا بدتی یا بحتیات اور جو اس کے ساتھ اس کو بھی ڈپ ہوتا ہے کہ تنگا پیر ثابت ہوئے ہیں ڈوبے نہیں ہیں ڈوبے نہیں ہیں لیکن کسی ماحول کو متاثر نہیں کر اور اللہ کی شان کے معاشرے اس ماحول کو اللہ تبارک و صالہ نے مارا ملان شرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے متاثر کیا اور ان سے جو متاثر ہوا تو دو باتوں سے متاثر ہوا ایک تو وہ تبلی کا کام کر رہے تھے تبلیغ کے کام کے امیر تھے اور ایک صاحب کے سلسلہ تھے ان کا بیٹ کا سلسلہ تھا جس کے نتیجے میں بارہ دور پہ چودہ فٹ ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر ساری دنیا میں اثرات پھیلائے تو دنیا وہ امریکہ برطانیہ تک ان کے تبدیلی سیاست لوگ گئے ہیں اور وہاں کے محلوں کو انہوں نے متاثر کیا اور یہ دو دو تھے اللہ نے ان سے کروائیں ان کو کر رہے تھے باقاعدہ اور ہمارے باقی زاج تھے بس وہ اپنے کلاسوں میں تدریس کی اور جا کر اپنے بنگلوں میں بیٹھ کے نوگر نے چبر میں پھول وغیرہ کاش کیے ان کو دیکھا کھانا کھایا سوئے سبحان اللہ خیر یہ مضمون مکمل ہوا وہ اب سورہ توبہ کا بڑا گھر چل رہا تھا تھوڑی سی باتیں اس کے بارے میں محرض کروں گا کیونکہ آپ لوگوں کی بھی کوئی اتنی پابندی نہیں ہے نماز کے نا ہاں جی وہ ایک بات کی جو کر رہے تھے اجازتوں والا جیسے خبر ہے کہ اخڑی اجازتیں کہاں سے آئی ہوئی ہیں وہ بات ہوگی اس میں خیال رکھے تھوڑا سا اس پر بات کرے گا لیکن مضمون نہ کھلا کر تو وہ دستے کے طالب علموں کا یہ حالت ہے جی ایک دوسرے کو کہا کہ جمع <سؤال> <تباعت> ہے لے گیا دوسرے یادیں وہ کو اس ہے اب ابارے بھائی صاحب ایک اسکول میں ہوتے تھے پڑھاتے تھے تو بڑا ٹھنڈا علاقہ تھا گرمیوں میں جاتا تھا تو ان کے ساتھ ایک ماسٹر صاحب ہوتے تھے ادھر اقامت ہو گئی جمع کڑی ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں ماسٹر رضیب صاحب جمع تراشا کہ جمع کھڑی ہو رہی کہتے سے بجیفہ دے رہا ہوں تو اس سے وظیفہ پڑھا پڑا پڑا پڑا حاجی سے <laughs> اور پھر کیا جمع کے نکاحت اس سے ہو گئی <laughs> کو بھی وہ پیری آپ تری بری تقبیر اللہ رشتہ دے جی <laughs> اس کو تو زیادہ کہتے ابھی آپ کو ہارڈ بیگ استفاع کرنے والے ہیں تو اجتماع پر میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اس سے پہلے علاقے کا دورہ کریں گے اس میں جو مدرسے ہیں اہل حق کے ان مدرسے والوں کے ساتھ رابطہ کرنا کہ ان سے ملاقات کریں گے ضرور کسی کو بلا کر بیان بھی کریں گے خیر اللہ تعالیٰ بلا کرے اور کے مفتی صاحب محسن صاحب دونوں خود ملنے کے لیے آ گئے ملنے کے جب آ تو میں سے کہا میں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں نے بڑی مہربانی کی تکلیف آپ نے کی اور میں آپ سے ایک بات قرض کروں کہ وہ تصوف جو علماء سے مدارت سے گھبراتا ہو یہ تصوف غیر موقع کا ہوتا ہے تو اس لیے ہم جو چیز کا بڑے اجتماع کرتے ہیں ہم علاقے کہ علماء کو اور علاقے, علاقے کے جو مدارس چلانے والے ہیں ان کو ضرور اس میں شریک ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور ہم نے سارے کام کو علماء اکرام کی نگرانی کے بغیر کرنے کبھی نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ تصوف جو اہل علم اور علماء کی نگرانی کے بغیر ہو وہ وگت کی طرح چلا جاتا ہے اور وہ مدارس جو اہلک سبر کے بغیر چل رہے ہوں یہ اخلاص سے دور چلے جاتے ہیں جس وقت کے افغانستان میں روس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا اور بہت زور و شور سے احجاد ساری دنیا کے جمع ہو کر قربانیاں دے رہے تھے ان دنوں میں بھی ان کے جو ہم ہاں مجاہدین تھے اپنے لوگوں کو مولوی محمدی صاحب جو حرکت اسلامی کا تھا آزاد جو بند کا نمائندہ تھا یونس خالص صاحب جو بند والوں کا نمائندہ تھا یہ سارے کے سارے اپنے مجاہدین کو کچھ عرصے کے بعد پاکستان کو بیچتے تھے قلعہ لگانے کے لیے یا ہم خانقاہ والے لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے کچھ وقت ہمارے ساتھ گزارنے کے لیے ایک برفدار آیا کچھ دن گزارنے کے لیے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ, آپ کو کیوں بھیجا اس سے کہاں ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ جب آدمی مسلسل میدان جہاد میں رہتا ہے تو جگلالو بن جاتے ہیں لڑنا بھڑنا ورنہ باتوں پر آ جاتا ہے اس کے جذبات بدل جاتے ہیں ایس کو پھر دوبارہ آمدنی اور اخلاص کی فضا میں بھیجتے ہیں تاکہ وہاں سے اپنے جذبات کو پھر درست کر کے آئے کیوں لڑنا بھڑنا لڑنا جھگڑنا تو مقصود نہیں ہے اللہ کے لڑنا جھگڑنا ہے اخلاص کے ساتھ ہے ساری باتیں اس طرح تو بخبرے درس سے بڑی در زوردار درس ہوئے ہمارا پورے گزشتہ چھ مہینے میں ختم ہو گیا کتنے عرصے میں ختم ہو گزشتہ سال شروع ہوئی تھی کس سال شروع ہوئی اس سال شروع ہوئی ہے چھ مہینے میں تقریبا ختم ہوئی ہے کیس میں جو ہے تو مدنی صورت ہے. اور مدنی صورت میں بالکل آخری صورت ہے کیس بات کو فار کے ساتھ دو ٹوک بات کر دی گئی ہے برات من اللہ اور رسونی یعنی واضح طور پر کر دیا گیا کیس کے بعد باقی سارے مذاکرات باقی باتیں وہ ختم ہو گئیں اور ججدو تھی جو مغلزہ والی بات آ کہ انتہائی شدت کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ رویہ کرنا ہے اور یہ باتیں نازل ہو گئی اور سورج توبہ بہ جاتی پڑھتا, پڑھتا ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے اس کے آخر میں پہنچتا ہے تو ایسا آدمی کا جربہ بنا ہوا ہوتا ہے اس کو میں نے درد کیا نا تو پہلے دفعہ جب درد تھا تو ان دونوں نے ہماری بھی صحت بھی ٹھیک جو اور جوش و دیا تھا کچھ دنوں کے درد کے بعد جو میرے آفریدی شاگرد تھے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب جاخو سورج بھائی چکا جا کھو جہاد بکوسنگا کہ بکواد محتمل شروع کو لوگ ابھی طالبان والے چیزیں نہیں آئی تھی جہاد نہیں شروع اتنا جذبان طلباء پر انہوں نے کہا کہ اپنی دونہ دا دونوں داشے مشورہ کو ان دنوں جو آئی ہوئی تھی زیول کی حکومت کو خیر کچھ دنوں کے بعد زیور کی حکومت آ ان کی جب حکومت گومت تو ان دنوں خیر جب وہ کچھ اسلامی جذبات کی تھے کافی تو ایک بات ایسی آ گئی میں نے کہا کہ جو اصلی جہاد ہے اس میں جو ہے اس کے خلاف بھی کتاب جائز ہوتا ہے کیونکہ اس کی بھی شریعت نافذ نہیں تو قتال یہاں بھی جائز ہوتا ہے نے کہا اس میں ڈاکٹر صاحب ابھی جو نہیں روکے وہاں روکے لیکن بخیر خبر ہے برآمی ہاں جی آگے جو بات بڑی کہا کہ اس کے تال میں ہوتا ہے کہ وہ ایک منظم ہو اور اس میں جو ہے تو اس میں اس کے نتائج حاصل ہو سکتے ہوں ایسا نہ آپ کے وسائل ضائع ہو جائے اور اس کا خاتمہ ہو جائے تو اس کا وجوب نہیں رہتا ہے آپ کے وسائل ضائع ہو گیا جو موجودہ کام آ رہا تھا وہی جی ختم ہو گیا تو آپ نے نقصان بھی کر لیا اس نے بڑی پیشیدگی بڑی باری اندازی دیا جی بکسنگ کی پن زمانہ کہ آپ سمجھ گئے کیسے آپ لوگ کہتے ہیں کیا آپ سمجھ گئے وہ تو بستا یہ ہے کہ اس کے بڑی شرائط وہ اس کے بڑا ادام ہیں تو خیر ایسا جذبہ بن گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے پجوں پر کھڑے ہو کر کیسے ہم جہاں میں جائیں گے عورتیں دودھ دوسرے بچوں کو لگتے کسی مجاہد کو دیں میرے بچے کو لے کر جائیں کس کو کس لیے لے کر جائیں کہ جب تیر آیا اس کو آگے کرے تاکہ شہید ہو جائے میں شہید کی ماں بنوں اتنا جذبہ بناؤں اتنا قتال کا جذبہ بنائیں اس کے آخر میں پھر آیت ناز ہوئی اس شاید کو پڑھیں گے اب کوئی قرآن مجید قریب ہے تو مجھے دیں کہ بائے ذرا مشکل ہے پڑھتے مجھ سے بھول جاتی لولا نہ فرا تو لے کو لے پھر کر دیں بائے لوگ سو میں جائے جاؤں ڈال دم جلدی ہوں یہ ہوئی کہ سارے کے سارے کھڑے ہوا کریں بلکہ ہر طبقے میں ایک طبقہ نکلے اور باقی لوگ رہیں وہ کس لیے رہیں دین کہ وہ دین کا تفق پیدا کریں کریںم کا, کا لفظ ہی استعمال کیا گیا مفتی صاحب نے میں اس بات کو لکھا کوس میں فقک نہیں کہا گیا ہاں جی اور فکر کی تعریف ہے کہ ماں مجیف صاحب رحمۃ اللہ نے کی ہوئی ہے وہ کون بولے گا جی کی کیا تعریف ہے رحمتہ اللہ کے الفاظ میں مار فتح النف سے مالحا اور ما علیہ معرفت نفس مالہ اور ما علیہ نفس کی معرفت اور من میں جتنی باتیں نہیں ہیں تیزی علماء کے نام پر ماتے ہیں کہ ماں اوضیب رحمتہ اللہ علیہ کی تعریف ہے تفصیل فقہ کی تعریف ہے وہ صرف فقہ ظاہر نہیں ہے جس میں کہ نماز روزہ حاضر کے مسائل ہیں صرف اتنا نہیں ہے وہ, وہ فقہ دو پہلوؤں پر ہے ایک سکای ظاہری ہے جو آپ والی والین ہدایا آخرین اور قدوری اور قبض و دقاعے کی شکل میں پڑھ رہے ہیں اور ایک سکائے بات نہیں ہے سیکائے وہ وہ کا نہیں کا ہے, ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ سارے فکا سارے علماء ماں کے وطنے میں اور قول کے مطابق وہ فرض عین ہے اور ہر آدمی کے لیے فرض عین ہے بے او کے مسائل عالم کے لیے پڑھنا فرض کفایہ ہے دکاندار کے لیے سیکھنا فرض عین ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے روزی کما رہا ہے روزی کا حلال حرام کا دار و مدار اس پر ہے لیکن عالم کے لیے فرض کفایہ ہے جو آدمی حل کے لیے جا رہا ہے حج کے مسائل اس کے لیے فرض اہم ہے عالم کے لیے فرض کپایا ہے لیکن کیبر حسد لالچ ریاض کینا جو باتر میں ہوتا ہے باتر میں جمتا ہے پھر آدمی کو امال کرواتا ہے کبر آدمی سے امال کرواتا ہے تو لے لیتفق پھر دین جو ہے وہ اس کا معلومات سیکھنا نہیں ہے وہ فین پیدا کرنا ہے باتر میں کہ آدمی کو پتا چلے کہ کبر ہے میرے اندر ابھر رہا ہے مجھ سے ابھی عمل کرا رہا ہے میں اس کے مطابق عمل نہیں کروں گا میں اس کے خلاف عمل کروں گا یہ تفاق پیدا کرنا بات میں جو ہے یہ ہر آدمی کے ذریعے فرضحان ہے اور مائک کرام کا ایک بہت بڑا دھوکہ لگتا ہے کہ جی کچھ لوگ موقع تاکید کر لو کہتے موقع ہے کچھ لوگ کہتے ہیں تو جلد ناستیا کے ناچتے بولے پاس گئے جلتا بولے چلے گئے محبیت سے نہ ہوگا جی تک ہوتا ہے پتہ نہیں پکا ہوگا تو وہ فیم پیدا کرنا ہے کہ باتوں میں آدمی کو فہم ہو جائے کہ میرے اندر یہ کیبر کا رضیلا ہے یہ کبر کا رضیلا مجھ سے عمل کرانا چاہتا ہے میں یہ عمل نہیں کروں گا میں اس کے خلاف کروں گا دیکھیے اتنی اصلاح جس میں آدمی کو پتہ چل جائے کہ کبر کا رضیلہ میرے اندر ہے یہ مجھ سے ایک کام کرانا چاہتا ہے میں نہیں کروں گا اس کے کروں گا اتنی اصلاح تو فرض یعنی ہے بیت کرنا تو سنت ہے سنتے باقدہ ہے لیکن سا تو فرض ہے بیت اس کی صورت ہے ظاہر ہاں جی یہ تو اس کی ظاہر صورت ہے جسے داخلہ کے لیے آدمی ایک فارم داخل کرتا ہے مدرسے پڑا تصویروں نے کٹ دی الحمد ایک مدرسے میں نے کیا فارم پر تصویریں لگا کر رکھ رہے ہیں اندر غیر میں نے کہا نیک گمان کرنا چاہیے حکومت نے مجبور کیا ہوگا حکومت مجبور کی ہوگا کہ میں آپ کو کیا تاخیر کروں کہ وہ جوئی کرنا بری بات ہے وہ اسے ذہن رکھنا جو ہے اچھی بات دادی بھائی تو حکومت نے مجبور کیا ہوگا اگر حکومت نے مجبور نہیں کیا ہوا ہے اتنی بڑی تاریخ رائے ون کی جس میں ہزار آدمی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بغیر تصویر کے سب کی رہنمائی ہو جاتی ہے ساری کباط ان سے اپنے مرکز کو بچائے رکھتے ہیں چوریوں سے ڈاکوں سے اور بدمالیوں سے ہاں جی اور بیس لاکھ کا اجتماع کرتے ہیں آج کل کے فسادات کے دور میں جس میں کہ بم پھٹ رہے ہیں اسلام آباد جس جگہ میں کرتے ہیں تو کیا ہے مصنوع ترسیم نوز بلا پھیل ہے ہاں جی کن جدید چیزوں کی ضرورت ہے بولوں کو آ رہی ہے ہاں جی یعنی کیا رہی ہے تم اتنی خیرت نہیں ہے کہ اس بات کو باضی کرو وہ وقت آ جائے گا جب یہ فتح ہے ہم فکرا کو کہیں گے کہ یہ حالات خراب کرتے ہیں دین کو سمجھتے نہیں ہیں پھر ہمارے ذمہ لازم ہو جائے گا کہ ہم بکریاں لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں ہم نے ذریعت کی, کی ہوئی ہم ان سے کرارا کشی کر لیں گے اور پہاڑوں میں ہم جاتی زندگی گزاریں گے لیکن ہم سنت رسول کے ساتھ چپٹ جائیں گے جہاں تک کہ ہمارے پیچھے اگر امریکہ کے جھاٹ بمباریاں کرنے کے لیے آئے تو ہم اس بات کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اس بات کا مجھے بہت دکھ ہے تو کیا نوز بللہ مسود ترتیب نہ کامیاب ہے کہ اس کو ترک کرتے ہوئے ان جدید چیزوں کو کیا کرنا پڑے گا ہمیں قتل نہیں اب بس زور رکھے زور مستر دے ماس پر زور و رکھو بارہ زور ہو دوبر ہے درخواست جہاد صاحبہ دے کس دی دیو جہاد اثغر دے یو جہاد کبیر دے یو جہاد اکبر دے کبیر زیاد, زیاد مانا داری وقت پر زیادہ مانا دری اکبر تفصیل افضل جی؟ اکبر دیا جی وہ سخت ہے جہاد کبیر ستوے لکھی گی قرآن پاک کے مضامین کو لے کر اس کی دعوت دینا لوگوں کو اس طرف بلانا اس کی اشاعت کرنا اس میں بیان, بیان، واضح تبلیغ تدریس یہ ساری کی ساری چیزیں آ گئی یہ جہاد کبیر وجاہد ہم بھی جہادن کبیرہ یہ فرمایا گیا ہے اور فرمایا کر کے رجانہ ملا جہاز رخبر علاج جہاز رخبر ہاں جی روکے تھے عدیز ضعیف ہے وغیرہ ہے خیر ہمارے سید سلمان ندی رحمۃ اللہ علیہ نے خفیذ بغدادی کے حوالے سے سات واسطوں سے کروایت کر کے اپنی سیرت نبی میں لکھا ہوا ہے قروایت کر کے لکھا ہوا ہے جہازی لوگ ذرا رکھپا ہو جاتے ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں حالانکہ یہ اتفقین کی جائز کیا ہے تو عدیت کی تائید کر رہی ہے جی لولا نفر فرق یہ جو ہے اس کا مجمون ہے تو سیاست ہم موقع دیں اور جہاز جھہاد اکبر کیا ہے وہ مجاہدہ نفس ہے بیٹھ ہو کر مجاہدات سے گزر کر اپنی کامل افسان کرنا کیبل افضل علیہ سینا ریا وغیرہ سراگاہ ہو کر باطن میں توازو اور باطن میں جو ہے تو حفاظت کا پیدا کرنا یہ میرے بھائی جہاد اکبر ہے اور لڑنا جہاد کو جہاز اثر کہا گیا ہاں اس بات کو میں واضح کر دوں اس وقت لڑائی کے حالات آ گئے اور جنگ کے حالات آ گئے تو اس وقت پھر جو ہے اس وقت اس وقت کی ضرورت کے تحت میرے باقی سارے کاموں سے مقدم ہو جاتا ہے یہ بات ضرور ہے یہ بات ضرور ہے کہ اس سے مقدم ہو جاتا ہے اور نفی رحام جب ہو جائے جس طرح کہ غزل تبوک میں نفی رحام کا آپ نے امر فرمایا تو اس وقت پھر جو ہے تو وہ سب سے مقدم ہو جاتا ہے بلکہ یہاں تک ہو جاتا ہے کہ قتال کی ضرورت کے تحت اگر نماز کو مخر کرنا پڑے تو غزوہ خندک میں چار نمازیں قبضہ کر کے پڑیں گی روزہ بدر میں سترہ رمضان مارک کا روزہ توڑا گیا ہے ٹھیک ہے نا وہ کتال لیکن وہ چیز وقتی ہے وہ چیز وقتی ہے اصل مقصود ہمارا جو ہے وہ جہاد اکبر اور جہاد کبیر اسلائے نصب اور اشاعت علوم اور جو ہے تو اشاعت احکام یہ دو ہمارے اہم مقاصد ہیں اور اس کے لیے درجۂ ضرورت میں جو ہے تو وہ کتا کو رکھا گیا ہے اس سی علماء کا نام آپ لوگ جو بات کرتے ہیں کہا کرتے ہیں کہ یہ بازی اس کی حسن ہوتی ہے بس بعض اس کی حسن ہی ہوتی ہے ہاں جی حسن جو ہے تو ذہاد اکبر کبیر زیادہ اکبر یہ حسن وزاد ہے اور کتال جو ہے، حسن لگے ہی ہے خود مرنا مارنا جو ہے یہ اپنی ذات میں جو ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن یہ اشاعت دین کے لیے اور اشاعت تقوی کے لیے اور اشاعت اسلام کے لیے مجبوری کے درجے میں یہ جائز ہوتی ہے اور پھر اپنی خاص مشکلات اور خاص مجاہدات کی وجہ سے اس وقت میں جو ہے تو یہ پھر اس سب سے افسل ہو ہے. ٹھیک ہے اس نے اگلی بات ہے کہ ہمیشہ کے لیے میرے برفدار ایک بات میں آپ سرد کروں اس پر چلے آپ تو آپ کو جو ہے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ اپنے زندگی گزارنے کے لیے اپنے لیے کوئی بڑے مقرر کریں اور ان کے مشورے اور ان کی نگرانی میں چلیں تو آپ اپنی تھوڑی حصے صدا, تھوڑی سراہیوں کے ساتھ بہت زیادہ کام کر لیں یہ افغانستان کا جہاز ہو رہا تھا بار بار ہمارا دلچارا ہوتا تھا کہ آدمی چھلانگ لگایا بلکہ میں نے ایک دفعہ گزارے ہوئے اللہ کے میں ساتھی سے کھا کرتا کہ منگ وہاں والا کڑے نا چما ٹوپر نا وہ بال بچ پھر اس نے یا روزی بس بوائے پاکستان کے بارے میں میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے تو دینی کام کرنا چاہو تو دینی کام کے جو ہے تو تین بہت مضبوط رابطے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یا تو چلو وفاقل و مدارس والوں کی نگرانی ان سے مشورہ کر کے چلو دینی ترتیب میں چلو چلانا چاہتے ہو مدارس کی چلانا چاہتے ہو مشورہ کرو کہ اخلاص والے لوگ ہیں فہم والے لوگ ہیں اور صحیح رہنمائی کر رہے ہیں اور یاد ہے تو تبلیغ کے کام کو عالمی شعرہ کے مشورے کی نگرانی میں کسی ایک آدمی کے پیچھے نہ چلے ہی. میں اس کے بارے میں آپ کو یہ فنی بات بتاتا ہوں تبلیغ کے کام فنی بات یہ لوگ کہا کہ ٹیکنیکل بات علی مشورہ جو ہوتے ہیں اہم امور کو عالی مشورے میں پیش کراؤ اور باقی امور کو جو ہے تو جو ماوار مشورہ ہوتے ہیں اس پیش کراؤ اس مشورے کے تحت اور یا مشاہد کا جو ہیں ان کے پاس بیٹھ ہو کر ان کی نگرانی ان شاء اللہ تھوڑی استعداد کے ساتھ تھوڑی محنت کے ساتھ بہت زیادہ کام کر لو گے سمان اللہ اور اللہ نے ان کو بصیرت بھی ہوتی ہے جناب علی عمان اللہ اور ان کی نگرانی بہت خطرات والے کام کر لیتے ہیں اللہ آسان کر دیتا ہے یہ میں گرجا بنا رہے تھے اور ساتھ ہی آئے میں بھی ساتھ ان کے گیا مارا صاحب سے پوچھا انہیں کہ حضرت گرجا بنا رہے تو حضرت اللہ صاحب نے مجھ سے فرایا ہوا تھا کہ بعض اوقات میں بات رمض میں کروں گا اس کا تم نظریہ نکال کر خود عمل کرو میں واضح نہیں کہوں گا کیونکہ بعد میں اگر کوئی مقدمہ کی صورت آئی پیشیوں میں صورت آئی تو مجھے پیشی ہوئی مجھے بیان دینا پڑا تو میں بہان میں جھوٹ نہیں بول سکوں نے مجھے فرمایا ہوا تھا میرے ساتھ سارے ساتھ ساتھی آئے سمے پہنچے ہم وہاں پر گئے تو امریکہ اگر یہ جی لوگ آئے کہتے ہیں یونیورسٹی میں گرجا بنا رہے ہیں تو کیا ہوگا آنے کہ برخدار ہمارے بزرگوں نے اس کا نام رکھا تھا گر جا جی گر جا گر جا کر تاکہ ہر آدمی گر جا گر جا کہہ رہا ہو کہ گر جا ہر بار گرجا کر لو رن سے کہا میں نے کہا چیز چیزوں چلو چلتے کیونکہ انہوں نے رنگ میں مجھے اس کے گرانے کا کیس کیسے اللہ کسان وہ جو کچھ آدمی تھے ان کو گئے اس کے گرانے کے لیے اپنی مشکل بات تھی کہ جان جانے کا خطرہ تھا اور او پندرہ منٹ میں سے کامیاب ہو کر آئے کہ میں حیرت کرے گا میں نے کہا کہ حضرت کی دعا تھی کہ ایک آدمی کا کسی کو جو جا ہے تو خراش بھی نہیں آئی تو ڈاکٹر صاحب آجیب داسی مٹی دیوار منگا لو اکبر کھولو داسی کھولو لڑکے کا اس کو پتہ لگا اللہ میں نے کہا دعا ہوتا خود بولو سبحان اللہ سچ بات ہے یہ سعید مشہد رحمۃ اللہ علیہ کو شاہد مجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع کے ایک دو مارکوں کے بعد میں دینا جنگ میں جانے نہیں دیتے تھے اور مار کے میں خود آگے ہوتا خود جاتے تھے یہ اس کی جو جنگ ہے اس سے واپس آئے صرف سعید مشہد کو پڑھو کبھی اس کی آم دربند کے علاقے کی جنگ اسے کہتے ہیں جب واپس آئے اسماعیل صاحب کے دگلے میں اتنے گولیوں کے نشان تھے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کے اندر آدمی بچا کہتے ہیں مجاہدین نے ایک ایجاد کی ہوئی تھی باہر بھی کپڑا نہیں بکا کر لگا کر اس کا کوٹ بنا دیتے <taps> <taps> <taps> جو دیر ماہر کر سکتا نہیں کر سکتے بند برا خی صد خ مج تک ر خود کراچتے آدھا میں کہتے اتنی گولیاں لگی ہوئی تھی کہ ہم سوچ رہے رہا دی تو آج دیکھیں اللہ والے آپ ماگ میں کرو کہ, کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے نکلنے کے حالات مکھرجا بولے اللہ تعالیٰ فرمائی ٹھیک ہے نا جی اور جو ہے فارغ ہونے کے بعد خود استمبار کرنے کے شوق آدمی کو پیدا ہو جاتا ہے اے? یہ کبھی نہ کرنا مجھے ایک جگہ گیا تو ہم نے ایک بڑے قابل ذہین بھرتی کیے تھے آدمی ان کا درس ہوگا میں بھی کیا بیٹھا پروفیسر صاحب بیٹھے مجھے درست دیا تو نے درست میں کہا یہ زبیا کا مسئلہ آ تو زبیا میں شکار میں جو ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آدمی تیر پھینکتا ہے تب شکار ہو جائے تو حلال ہے مسئلہ ہے تو نے کہا دکا سے گلے کی کے دام حلال یہ جی, کہہ دیا انہوں نے دی. تو میں نے کہا میں نے اپنے آپ دیکھا میں نے چالیس سال مکھ کے سبق ویلو یا بدلے ہوا کیدی مسئلہ بدلتی مسئلہ پوس کو گیا تو خیر ہو میں نے کہا کہ پر کی نے میں, نے پھر دکھا. میں نے کہا مسئلے کے چاخی کرو نے بڑے منہ درس اس بات کو کہہ دیا ہے تو میں نے کہا جی یہ بندہ فتوا نہ مسلہ دے تو سو گڑی سر ہمارے بولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاسم علی خان کے عید کر لے رہے تھے نہیں کرتے گی روان دیا وہ گاڑا اللہ گزن ملا ہوتے وہاں چیتنا فیصلہ سر تو بھیا غلطی کو جی؟ خبر دوں غلط ہو رہا ہے بتل دین دے دے پا رہا ہے اگر آپ دل اس بات کو کہہ رہا ہے کہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے تو تو آپ اس بات میرے اندر تو اتنا دم نہیں کہ میں تمہاری اپنے سر پر اٹھا کر اس مسئلے کو بیان کروں مشینی ربیعے کا فتویٰ مفتی شفیع صاحب دینا چاہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ اور کوئی دنوں نے مؤخر کیا کہ مولا صفی صاحب سے اور مفتی محمود صاحب سے تفصیلی مذاکرہ کر کے تفصیلی باش کر کے پھر بے فتوا پروفیسر اور خاص طور سے بیٹھ کر پھر نظر آتے مفتی محمود صاحب مفتی سے پر پر باز تو مفتی جہاں فتویٰ دیتے دیتے رک گئے تھے کوئی فتوا نہیں جنہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ تو آیا تھا ورنہ میں فتوا دے رہا تھا <سؤال> اتنی بڑی اثیر کے لوگ تو اتنی بات کو بتانے کے لیے اس بات کا انتظار کریں کہ جب میں سب کو متفق کروں سب میرا ساتھ دیں گے سب سے رہنمائی لوں گا تب میں کروں گا اب ماں پوچانے میرا دو دن چار ملکا پور پیشی وغیرہ جان لمبا سیٹ جہاں ملیام صاحبان خوف ہو گئے خبر نہیں ہوئی مجھے اس نے, اس نے کہا سرفراز ڈاکٹر سرفراز نے کہا کہ کھانے کے لیے ہمارے پاس آنا میں نے کہا پڑھتے کیسے میں نے وقت بتایا میں کہیے یہ وقت تو ہم تھی غروب شبک سے پہلے کہا, تو کہا کہ مجھے وہ بس کی گی دا شادی پہ کر کے ہو کی گئی کہ نا تو میں کہوں کیسے کہ حارج عظیم آ ہے جس پر پاکستان کے علماء نے فتو کر دیا ہے اس بات کا یہ خود اپنی طرف سے کر رہا ہے خدا پر دو والے بند میں نے ملی امین صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ میرے پاس جو زکوات کے پیسے ہوتے ہیں بعض زکات نہیں آتا ہے مستحق زکوات تو نہیں ہوتا ہے لیکن اس کو جو ہے اگر قرضہ دے تو اس کا مسئلہ ہو جاتا ہے تم نے کہا یہ جائز نہیں ہے مجھے صاحب نے کہا کہ اس میں لکھا ہوا ہے مارکر قرآن میں یہ چار مد لکھنی ایک مد دوسری مد میں اور تو میں نے کہا مدد صاحب کو بھیجو اس کو اور پھر پوچھو اس سے کہ اس کی روشنی میں آپ کیا کہتے ہیں یعنی تم کہا کہ وہ مد دوسری مد کا قرضہ لے سکتی آج بھی وہ نہیں سکتا خبر دوسری مشکلات باشر کے چپ اہل جواہ کتاب ہمارے ولا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری تربیت کے لیے بہت ذہین بہت قابل شخصیت بہت ادھر فہم دیا ہوا تھا اور باقاعدہ درسی کتابوں کو سب کر پڑھے ہوئے تھے علیہ اور باقاعدہ میں کہا وہ لباس میں نے پڑھا ہوا سب کا لیکن جب مسئلہ ہوتا تھا کہتے آپ کتاب آپ فلانے کی کتاب پی تھی اس کو اتارتے تھے کتاب اس میں سے پڑھو عربی کتاب سے کسی حال میں اس کو پڑھو اردو کی کتاب سے نے دوسرے کہہ تھے پڑھ ہم پڑھ کر سنا کے بچے مسئلہ ہے مجھ سے جمعہ کا خطبہ شروع کرایا انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایک میں جمعہ پڑھانے کا میرا زمین لگا وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا تو میں زبانی خطبہ پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ اس کو کہ خطبہ کتاب سے پڑھ کتاب سے پڑھا خطبہ اس بار سے کر سال ہو گئے خطبہ میں کتاب سے پڑھتا ماہول ہاول بزر کے دس ہزار لوگ ہاں داخل ہے مرتا ہے خود بہت پیسے مجھے خود بہت اس بات سے بڑی اصلاح کی بڑا فائدہ ہوا کتاب سے پڑھنے کا بڑا فائدہ ہوا اور اب عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اب عمر زیادہ ہو جائے تو آدمی کو آتا ہے بھول بھی آتی ہے نا زور جو ایسا نشان آتا ہے تو اس میں کتاب بڑا فائدہ دیتی ہے سامنے ہوتی ہے تو خطرہ نہیں ہوتا دل پر بوجھ نہیں آتا ہے الگ بوجھ پتہ نہیں لگی امنگ تو پتہ پریشان ہو دل پر بوجھ آ جاتا ہے تو کتاب سے بوجھ نہیں آتا ہے زین پر بوجھ نہیں دل پر بوجھ نہیں, پر نہیں شروع دور میں بڑا سے بڑی اصلاح ہوئی کتاب سے پڑھنے سے بڑی اصلاح ہوئی پھر انہوں نے اس سے کہا کہ جمع دوبارہ چندہ بک ہے اب خطبہ میں وہ تقریر ختم کر کے چندہ کراتا تھا جی ایک ڈاکٹر صاحب ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ اجبات میں وہ خیال تھا کہ دبت یہ کرتے ایک اس بات نے بڑی اصلاح کی چند بند کون کرنا خبر رہتا ڈیٹ فائدہ ہوتے چند کے بھی آتے کے لو تو کوئی طالب علم ہوتا ہے یا کوئی مدرسے سے کھڑے ہو کر اعلان جب کرتا ہے تو بارہ لوگ کہتے ہیں جا. کو, دے دا دے کو دا دے دے کو دا مدارس نو بیاد دا نو کھڑے بالا مدرسے ماں بہن کھڑے بہن کھڑے بالا کوٹ کا خروانوں کے دے ابھی تھی کازی صاحب داخال کا داخو پوالا گانے کا رمضان میں مدارس لو مارس بند باس خبر فریشت محنت مجھے مغل سات بجے کام ہو سی نہ جی خدا تفرادی دا دا دا سوال خوشحالی بند چپور تو خبر ہے کہہ دوا گل نہ جی جب باتیں کرتی ہو تو یہ گل خلافی ہو جی لیکن بارہ جو ہے تو اچھا سوال جو ہے وہ تو علم کی بنیاد ہے جی الحمد <سؤال> اللہ اللہ من سلمان بسردین محمد صلی الله علیہ وسلم جاننا منہم باخدام بلک زدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم رائف جاننا منہم رب برحمہم آ سبحانہ رب یادی شغیرہ لب منہ حبلنہ من عزواجنا و ذریاتنا کرتا انہوں جاننا للمتتفیر اماما اللہم لا فہل اللہ ما جانتا سالن نتجار جانا مزاکر صلى الله تعالى عليه وسلم في محمد المادي الصاد بارن نفريد دعاء وكيت الله بخير الرسول دعاء ارحمنا ارحمنا بالله الذي نزل علينا بعد باكر تو ينزل رحمه وهو الولي الرحيم الذي با بس Like yeah, یا بارش